جزاک اللہ فر کام شاہ اللہ مبارک وائل کو آ رہی ہوگی وائس اگر روکے ہیں تو, حل حل تو اللہ صحالا وبارک وی جزاک اللہ خیر بھائی یہاں خال <سؤال> صاحب کا بھی بتا دیں کہ خالصاحب بہت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی محمد انشاوق اٹھارہ سے ہم لوگ دس قرآن کا الحمد للہ عالم تو وسلام طری دل مرسلی اماں بعد بڑا پا یہ بیماریاں نہیں کرنے بھی نیت کر رہے ہیں ع بلات محمد کرانی و علی وباری صلاح و سلام علیکی یا رسوم کم بولنے کی نیت میں شر تو گڑھ میں چینل کے آگاہ سے قبل نیت کی کر لیں بہنوں کے بتاؤں کیا نام یہ شروع ہوتی ہے دہشت ایمان والے کامیاب ہوئے عبداللہ بن صاحب رضی اللہ کا بیان کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ نے آپ نے کو الم فرمایا حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ کرایا ختم ہو جائے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی نہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ پر آپ کی مکھی کی بل بنا آواز سنائی دیتی اس کی رزلٹ کے مطابق زندگی آپ صلی اللہ علیہ واضح ہم تھوڑی دیر ٹہرے رہے پھر آپ سے وہ کیفیقت دور ہو آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اور دعا کہ اللہ ہمیں زیادہ دے ہم صحیح ہمیں عزت دے ہمیں رسوائی نہ دے اور ہم کو عطا فرما اور ہم کو محروم ترجیح دے ہم پر ترجیح نہ دے اور ہم سے راضی ہو اور ہم کو راضی کر دے پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر دس آیتیں جس نے ان دس ملک کیا جنر میں ہو جائے پھر آپ نے مبنون کی عبتیدائی دس آیتیں اگر ان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سر سو پابنا مو اور اس باب نے سرجمنسی بولا موجے شا بال من لو ہوا ہوئے میں میرے روا ہوا مئی مئیمی بچا نا چو یا رسول اللہ اور یا نبی کا پاس میں بہت پیار ہے میں تم کو امان دے میں انشاءاللہ اپ سماں ہو چار منیچا جا انسان بیان کرنے کے بعد پندرہ کو بارہ کا پتا آل ہے کبھی آلمی کبھی اللہ تبارک بعالیٰ نے عالمی قبیل اور اس کی تفریح کے نکات بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان یہ جانے کہ اللہ <سؤال> قبارے کا مطالعہ عالیہ جلد نے اپنی ذات اور جو نشانیاں اس کے اندر رکھی ہیں اس ہیں اندر اللہ کی ذات اور گلیل ہے اور اس کا باہر بھی اللہ قبار کا کی پر باغایت کو پیدا کیا ہے اور اسی طرح فواد میں نعمتوں کا ذکر کرنے اردو کی اور اللہ علیہ سلاۃ وسلام کی جو ہے سب کا ذکر فرما ان کا انکار اور ان سے ہمارے گلی پر ان ان سے مبارکات ایسی ہیں جیسے کسی بھی علاقوں کے مبارکات سے شری لگا نے بچیوں کو بالا کر دیا اور مچھلی تین ان کی جڑی ہوئی بچیوں کے سندراہ سفر جیت چکے ہیں اگر انہیں اپنا رویہ نہ لگ تو یہ خطرے میں ہیں کہ ان پر بھی وہ عذاب آ جائے یہ بتایا کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ ان کا خیال کر وہ صرف طرف اللہ ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت میں بسوں کو کیوں شروع کرتے ہیں تو جب ان پر موت آئے گی تو وہ اپنے اور صرف ہوں پاکستان یہ بھی فرمایا عصوت نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ ان کی اللہ مبارک سورج مبارک سورج مجھے آئے کتاب مراد امت من والے اللہ زین فلازین خواہش جو اپنی نماز میں گڑ گڑے وین رزمیہ غریب اور وہ جو کسی بہوز آباد کی طرف ان کی فاش نہیں کرتے ولاتی فارون اور وہ زبات دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر اپنی شرحی باندھوں پر جو ان کے ہاتھ کی لفظ ہیں کہ ان پر کوئی علامت نہیں سامانا وا اجاد اچا کا الا اچا ملا دین کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد والے ہیں اللہ دین دی امانات دی اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اللہ دینا واتون اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں ادا الوار یہی لوگ وارث ہیں اللہ دین یعنی ال بہت پائیں گے اور اس ہمیشہ رکھیں گے اللہ وہاں فرما گیا بے شک مراد کو پہنچنے جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں جن ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے ان کے آغاز قاقین ہوتے ہیں بعض مفت نے فرمایا کہ نماز میں خوشبو یہ ہے اپنے دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہوتی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشا اس قسم کو کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی ابد کام نہ کرے اور کوئی کپڑا کھانے پر نہ لگ اس طریقے اس کے دونوں کنارے بٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں اور نہ پائے اور اس قسم کے حلکات سے باہر فرمایا کہ یہ ہے آپ کی طرف نظر نہ اٹھائے سرمایا اور وہ جو کسی بے حدا بات کی طرف انت نہیں کرتے ان ہر نب و باطل سے مجھے طبیب رہتے ہیں فضول باتوں سے دریا رہتے ہیں اور وہ پھر جبا دینے کا کام کرتے ہیں اس کے پابند ہیں ہمیشہ پاس دیتی اور وہ جو اپنی شرم کا مفاد کرتے ہیں مگر اپنی अपनी یا شروع جو पर کو نہیں تھی کہ ان پر کوئی مرامت نہیں انہیں اپنی بیویوں اور بازیوں کے ساتھ جاری خدے پر قربت کرنے میں سر انگ کوئی خرض نہیں ہے اور اس کا یہاں بیان فرمایا اپنی باندھی اور اپنی جو ہے وہ بیویوں کے علاوہ کسی غیر عورت کی طرف جو رجوع کرے گا وہ حرام کام کرے گا اللہ کی بار میں وہ وہ بڑا مجرم ہوگا فرمایا کہ جو ان دو کے جاوا کچھ اور چاہے میری حد سے بڑھنے والے ہیں انہیں حالات حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہاتھ سے سزائے شہبت کرنا حرام ہے. فعید بن کردیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا کہ اپنی شرمدازی جو ہے نا یہاں پر مذمت جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ مفت ضدی کی سلام میں جا رہی ہے سرمایہ اور وہ جو اپنی امامتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں وہ امانتیں اللہ کی ناک یا خدا نہیں اور وفا لان اپنی نمازوں کی بہت بانی کرتی اور ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتی ہوں اور شرائط واجبات اور اللہ تبارک کا مطالعہ نے بڑی <سلام> ستنے <سلام> اس سے مزید مانا جائے ایک بزرگ کا کہنا ہے اور کہا جاتا ہے پا لیا اور خود کے مانا ہے مگر بدن کے ساتھ آجوی اور ساتھ اکاہت اور فرمندرداری کرنے کو صرف بدن آواز اور بسر سب میں آئے دل کو جکانا پس آواز سے بات کرنا نظریں جکانا یہ سب خوش ہوں اس کی بارہ خوشی اور خوشی سے درواز ہوتے ہیں اس کے بھی مطلب کئی دردیں ہیں مراکل ہیں اللہ تبارے کو مطالعہ جس کو چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے اور ردو کریم ہمیں بھی خوشی اپنی نماز میں بھی اور زندگی کے ہر کونے میں اپنے یاد کے ساتھ اپنے خوف کے ساتھ فرمائے نماز کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو ساتھ فرمایا کرنے والے جو لوگ نماز کو اپنے وقت پر پڑھے تھے اور نماز کو ضائع نہیں کرتے اور نماز کے وقت میں کسی اور کاموں کو شکول نہیں کرتے مانا یہ بھی ہے کہ جو لوگ نماز کو ساتھ ہی کرتے ہیں ہمیشہ اگر تم ابو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے خقام مصدمت ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤثر کر کے پڑھیں گے یا نماز کا وقت ضائع کر کے پڑھیں گے میں نے پوچھا کہ اس صورت میں آپ مجھے کیا حکومت دیتے ہیں آپ نے فرمایا تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لو پھر اگر تم نماز میں ان سے جاؤ تو پڑھ لو یہ تمہاری نسل نماز ہوگی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ندی علیہ السلام کے سہد میں جو عبادت کے معمولات تھے میں اب ان میں سے کو نہیں چلتا ان سے کہا گیا کہ نماز انہوں نے کہا کہ اب تم نماز میں ان چیزوں کو ضائع نہیں کر چکے جن کو وہ کر چکے ہیں جوہری بیان کرتے ہیں کہ میں دلت نے حضرت امداد مالی کر دی اللہ کو آرام ہے تو وہ ہو رہی تھے میں نے پوچھا آپ کو کیا چیز آ رہی ہے انہوں نے کہا میں بھی چیزوں کو جانتا تھا اب ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی صبح اس نماز سے اور یہ نماز ضائع کی جا سکتی ان نماز کی حفاظت کرنی اللہ نے سب سے وقلت کو نماز پڑھنی اور نماز ضائع کرنے کی بڑی مثمت فرمائی ہے وَأِذَا إِلَا وَلَى وَلَى اللَّهَ إِلَّا <خَلِيرًا> اور مناف جب نماز پڑھتے پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت خوشی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کا فکر بہت کم کرتے ہیں فل مسلم ال نمازیوں پر خفسوس اور نماز کو حجر نے لکھا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب ہے نماز کا وقت نماز یہ مراد اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کی جمع سنگ وقت کا سفید اولا نے توفیقی کے رسمی کامائے آمین اللہ عام تو اللہ تبارک بتا دیں جہاں پر جو ہے وہ کئی احسامات سنا کے سن آیا نے آدمی کو سنی ہوئی مٹی سے بنایا کی قرار رسی پھر اسے پانی کی نو کیا تم انہ پنگ آفتالی کی دھون کو پھر کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت بنوایا پھر اسے بڑی برکت والا ہے تم جاؤ میں آزادی میں سب دشاء میں اور بے شک ہم نے اس سے مراد کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تقلی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے پھر اسے اس کی نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو پانی کی مت کیا ایک مضبوط میں جن رحم میں پھر ہم نے اس پانی کی بند کو خون کی پھٹ کیا پھر خون کی پٹل کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھر اسے اور سورج میں اٹھاؤ ان کی اس نے روح ڈالی اور دیر دان کو جاندار کیا بخ اور سما اور بسر کی کی تو بڑی برکت والا ہے اللہ صرف سے بہتر بنانے والا پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو یعنی اپنی عمریں پوری ہونے پر مرنے والے ہو پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے انہیں حساب کے لیے جزا کے لیے تو یہ 12 سے 16 نمبر تک آئے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ مومنون کی پندرہویں آیت کو سنا پھر اس کے بعد دوسری تقریب میں انسان کو پیدا کر دیا تو جب, جب یہ سنا تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا فتح اللہ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت کسی طرح نازل ہوئی ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صادق اور مشبوط ہیں کہ بے شک تن میں سے کسی ایک کی خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک رکھا جاتا ہے پھر چالیس دن تک وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے پھر چالیس دن میں وہ گوشت بن جاتا ہے پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کو چار کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس کا رزق لکھتا ہے وہ اس کا رزق لکھتا ہے اس کی موت اور حیات کو لکھتا ہے اس کا عمل لکھتا ہے اور اس کا شکی یا سعید ہونا لکھتا ہے اللہ اکبر پس اس بات کی قسم جس کے سوائے کوئی عبادت کا مستفق نہیں تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کیسے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر سبقت کرتی ہے وہ اہل دوزخ کی عمل کرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی شخص اہل دوزخ کیسے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کی اس کے اور دور رفت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر تبقت کرتی ہے اور وہ اہل جنت کی عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اکبر اقبال تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات دلی سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے دین سلامت رکھے کسی پر موت عطا فرمائے قبر میں بھی اللہ ہمیں مسلمان رکھے آمین نمبر بائیس کا سلامت کرتا ہوں سترہ سے بائیس تک تجاوت کر رہا ہوں اٹھارہواں ستارہ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر پھر اسے زمین میں ٹہرایا اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں من نخيل و و من ها <مدين> مدين> تو اس سے ہم نے تمہارے باغ پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے تمہارے لیے ان میں بہت سے میرے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہوں اور وہ پیڑ پیدا کیا اور دور سے نکلتا ہے لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے وہ الحا و اللفل معلوم اور ان پر اور کسی پر جاتے ہو اللہ یہ 22 برس تک آئے سورب فرماتا ہے سفا سفا اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات بنائی اور ہم خلق سے بے خبر نہیں سات راہیں سے مراد کیا ہے کہ سات آسمان ہیں جو ملائکا کے چڑھنے اترنے کے رستے ہیں پھر فرمایا ہم خلق سے بے خبر نہیں انہیں سب کے امال اقبال ضمائر کو جانتے ہیں کوئی چیز غب سے چھٹی ہوئی نہیں ہے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا یعنی می برسایا ایک اندازے پر جتنا اللہ کے علم و حکمت میں حلق کی حافظوں کے لیے چاہیے پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بے شک ہم کس کے لے جانے پر فاضر ہیں جیسا آپ نے قدرت معذر فرمایا ایسے ہی اس پر بھی اللہ قادر ہے کہ اس کو غائل کر دیں تو بندوں کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں تو اس سے ہم نے تمہارے باغ پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں یعنی طرح طرح کے میوے ہیں طرح طرح کے میوے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو یعنی جاڑے سردی اور گرمی وغیرہ موسموں میں اور عیش کرتے ہو اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ سور سینہ سے نکلتا ہے اس درخت سے مراد زیتون ہے لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن یہ اس میں عجیب شفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے اور منافع اور خواہ تیل کے حصے حاصل کیے جاتے ہیں جلایا بھی جاتا ہے دوا کے طریقے پر بھی کام میں لایا جاتا ہے اور پالوں کا بھی کام ہوتا ہے تو تنہائی اس سے روٹی کھائی جا سکتی ہے اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں سمجھنے کا مقام ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں ان میں سے اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے یعنی دور خوشگوار موافق جو لطیف وجا ہوتا ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں یعنی ان کے بال کھال اون وغیرہ سے کام لیتے ہو اور ان سے تمہاری خوراک ہے یعنی انہیں ذمہ کر کے کھاتے ہو اور ان پر یعنی خشکی میں اور کشتی پر یعنی دریاؤں میں سوار کیے جاتے ہو تو اب ان آواز اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اللہ اکبر کا بہت تفصیلات بیان ہو سکتی دیکھیے اللہ تمہارے کا نے بہت اپنی نعمتوں سے یہاں بیان فرما دیا انگور شیریں اور لذیذ پھل ہے زیتون کا بھی یہاں پر بیان فرما دیا گیا ہے اور زیتون کا روغن بطور تیل استعمال ہوتا ہے پھل بھی کھایا جاتا ہے پالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر اسی طرح انگور شیریں اور لذیذ پھل ہے ذول حدم ہے مزاج گرم تر ہے اس کا اس میں غذائیت بہت کم ہے اور اس میں غذائیت بہت ہوتی ہے خون صالح پیدا کرتا ہے بدن کو خربا کرتا ہے زیادہ مقدار میں کھانے سے اسحال ہوتے ہیں خون کی کمی کے لیے یہ بہت عمدہ جگہ ہے روزانہ آدھا باؤ میٹھا انگور کھانے سے خون بڑھتا ہے دستیاب نہ ہو تو کشمش کھانی چاہیے اور کھجور ایک مکمل غذا ہے جس کا مزاج گرم خشک ہے زیتون زیادہ تر بہرح روم کے ساحلی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے مثلا یونان فلسطین وغیرہ اس کا پھل قدرے کا ہوتا ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے مزاج گرم پر ہے اور زیتون کا تیل نشین اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے آفاب کو مضبوط کرتا ہے قوت باہ پیدا کرتا ہے کولیسٹرول کو حل کر لیتا ہے فالد زدہ ان پر زیتون کے تیل کی مالش کی جاتی ہے اور اسی طرح انسان کے لیے دودھ بہترین غذا ہے بولے تو اس میں گوشت ہڈی اور خون پیدا کرنے کے تمام ضروری اجزاء موجود ہیں بکری گائے اور بھینس کے دودھ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں بکری کے دودھ میں چکنائی کم ہوتی ہے بینس کے دودھ میں زیادہ چکنائی ہوتی ہے اور گائے کے دودھ میں متوازن چکنائی ہوتی ہے اس لیے ہم نے ظاہر ہے کہ گائے کے دودھ کے غذائی اجزاء بھی ظاہر حکمت دوران فرما دیتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ یہاں مویشیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کو بھی تم کھاتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو گوشت کھاتے ہو پھر ان پر سواری بھی کرتے ہو طرح طرح سے فائدے بھی حاصل کرتے ہو خشکی میں سواری پر سوار ہوتے ہو جانوروں پر دریاؤں اور سمندروں میں کشتی پر بیٹھتے ہو تو اللہ قبار کا وطلا جل جلالہ کی یہ تمام نعمتیں ہیں جس میں اللہ کی طرف سے بڑی کرم نوازیاں ہیں اپنے بندوں پر اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے اپنی اپنے بندوں پر مطلب جو ہے یہ نعمتیں نازک فرمائیں تاکہ اس کے بندے ان نعمتوں سے دنیا میں فائدہ اٹھائیں آیت نمبر 23 اور 25 ہے جرشاد خدا ہے نو من غیر غير اور, اور بے شک ہم نے قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوچھو تو تمہارا کوئی خدا نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں فقول کا فروغ سلوکم اللہ فی تو کیا تو اس کی قوم کے دل سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور اللہ چاہتا تو فرشتے اس ہم نے تو یہ جی اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا ہوا انلا راج الم دیپور بخود وہ تو نہیں مگر ایک حرانہ مرد تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو لوگ اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے یہ تین آئے ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی اس میں ارشاد فرمایا گیا اور بے شک ہم نے کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں تو میں اس کے عذاب کا ڈر نہیں جو اس کے سوا اوروں کو پوچھتے ہو تو اس کی قوم کے بن سرداروں نے کفر کیا بولے یعنی اپنی قوم کے لوگوں سے وہ کافر سردار بولے کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے یعنی تمہیں اپنا تابے بنا لے اور اللہ چاہتا تو فرشتے اکارتا یعنی اللہ چاہتا تو رسول کو فرشتہ فرشتوں کو رسول بنا کر دیتا اور مخلوق مخلوط کی ممانت فرمائے اور آجتا مطلب آجتا جو, آجتا جو آجتا ہے وہ اللہ جو ہے وہ فرشتے کو رسول بنا کر بیچے ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ قوم نو کی کمال تھی کہ بشر کا رسول ہونا تو تسلیم نہ کیا بتھروں کو خدا مان لیا اور انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کی حکمت بھی یہ کہا کہ وہ ہمارے جیسا بشر ہے تو یہ اپنے جیسا بشر کہنا یہ کافیوں کا طریقہ ہے نبیوں اور رسولوں کو وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو تاکہ اس کا جنون دور ہو جنون دور ہو ایسا ہوا تو خیر ورنہ اس کو قتل کر ڈالنا ادھر ادھر کے نیم علیہ السلام ان لوگوں کے مان لانے سے مایوس ہوئے اور ان کی ہدایت پانے کی امید نہ رہی تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے اللہ سبارے و تعالی تھا جلال ہو کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو حضرت نو علیہ السلطلام کا قسط یہاں پر بیان ہو رہا ہے اور ان کے متعلق چونکہ تفصیل سے پہلے بھی ہم بیانات کر چکے ہیں مختلف اقوام سے حضرت نو علیہ السلام حضرت لط علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ وغیرہ نبیوں اور رسولوں کی امتوں तो کے حوالے لہٰذا یہاں پر ہم نے اختصار سے کام لیا ہے تاکہ ان کا جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ مختصر طور پر جو ہے آب وائی سے متعلق جو ہے وہ آگاہی حاصل کر لیں پھر ادب ارشاد فرماتا ہے آئس نمبر چھبیس سے آئس نمبر بیس تک ملاوت کرتا ہوں اربی بیمہ کا زبون نوح نے او او میرے رب میری مدد فرمایا ادائیس نہ تو ہم نے اسے ولی دے دی ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشمیر بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور کنور بلے تو اس میں بٹھا لے ہر گیڑے میں سے وہ اور اپنے گھر والے مگر میں سے وہ ان پر بات پہلے کر چکی اور ان ظالموں کے معاملے میں اس سے بات نہ کرنا یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے تو کہ غم مجھے برکت والی جگہ بہتر اتارنے والا ہے ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے شفان اللہ نمبر چھبیس سے آئے نمبر جو ہے وہ تیس تک آپ نے جو ہے وہ خلاوت نشاد خدا بندی ہے میم نے ارض کی میرے رب میری شرما نماز قوم کو ہلاک کر دے کیونکہ وہ حضرت انو علیہ السلام کو مجنون کہہ رہے تھے دیوانہ کہہ رہے تھے اپنے جیسا بشر کہہ رہے تھے آپ نے بڑی کوشش فرمائی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے ہم لا کر حضرت ان علیہ السلام نے ان کی حراست کی دعا فرمایا کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے تو ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے یعنی ہماری حمایت و حفاظت میں اور ہمارے حکم سے کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے ان کی ہلاکت اور آسارے عذاب نمودار ہوں اور تنور ابلے اس میں سے پانی برامد ہو تو یہ علامت ہے عذاب کے شروع ہونے کی تو اس میں بچھا لے ان کشتی میں شیوانات کے ہر جوڑے میں سے دو اور مادہ اور اپنے گھر والے <تصف> جنہیں <جب بھول خاتے انسفزش> <س میری> اپنی بی بیوی <اپ اور ایماندار اولاد یا <بور> تمام مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی اور کلام اضمی میں ان کا عذاب ہوا حالات مین ہو چکا وہ حضرت علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا سبحان نام اور ایک عورت تھی دونوں قاطر تھے آپ نے اپنے تینوں فرمندوں خام خام یافت کی بیویوں کو دوسرے موم کو سوال کیا ان لوگ جو کشتی میں تھے ان کی تعداد اٹھہتر تھی نصف مرد اور نصف عورتیں تو فرمایا اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا ان کے لیے نجات نہ طلب کرنا ڈبانا فرمانا یہ ضرور دبوئے جائیں گے پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے کو تحت تب کو بھی آمدہ نے ہمیں ظالموں سے نجات نجاتی اور عرض کر کشتی سے اترتے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے بے شک اس میں یعنی حضرت علیہ السلام کے واقعے میں اور اس میں جو دشمنان کے ساتھ کیا گیا ضرور نشانیاں اور عبرتیں اور نصیحتیں اور قدرتی الہی کے دلائل اور ضرور ہم جانچنے والے کے السلام کو اس میں بھیج اور ان کو واضح نصیحت پر معمور فرما کر تاکہ ظاہر ہو جائے کہ نزول عذاب سے پہلے کون نصیحت قبول کرتا اور تصدیق و اظہار کرتا ہے اور کون نافرمان تصدیق و مخالفت پر مصر رہتا ہے تو یہ اللہ تبارک کا مطالعہ مارا اور جو آزمائش پر پورے نہیں ہوتے اللہ کے نبیوں کی توہین کی معاذ اللہ کو اپنی طرف بشر کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا اللہ اکبر کم لیا شادی خدا بندی ہے اکتیس بتیس پھر ان کے بعد ہم نے اور قوم پیدا کی ان میں سے ایک رسو تم دن میں سے لے جاؤ کہ اللہ کی بدی کرو اس سوا تمہارا کوئی خدا پھر ان کے عذاب و حالات کے بعد ہم نے اور قوم پیدا کی کیوں نے آگ پیدا کیوں نے ہور پیدا کی تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا انہیں حضرت حضود علیہ السلام اور ان کی مار اس قوم کو حکم دیا کہ اللہ کی وزدگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں عذاب کا ڈر نہیں سرخ چھوڑو اور ایمان لاؤ تو یہاں سے اب حضرت حود علیہ سلاط السلام کا واقعہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و اعلیٰ کرم فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ درخت قرآن کی برکتیں عطا فرمائے آمین یہ آیت نمبر تینتیس بتیس تک جو ہے وہ درد قرآن ہوا ہے انشاءاللہ تبارک کا وطالعہ آیت نمبر 33 سے ہم انشاءاللہ شاء اللہ کل کے درست قرآن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ میں اس عزت کو قبول فرمائے اور فہم قرآن اللہ رب العزت نصیب فرمائے آمین آمین الحمد للہ الحمدللہ الحمد الحمدللہ آپ اسلامی بھائیوں کے سامنے روزانہ دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن و سنت کی عالمگی غیر کی تحریک بابت اسلامی کا بہتر کراچی سطح پر عظیم الشان فقید المثال سامنے فن مارچ کو باب المدینہ کراچی اس سے بھی تمام ہی اسلامی بھائی ہائی وے پر ٹول پلازا کے قریب صحرائے مدینہ میں منعقد ہو رہا ہے بارہ تیرہ چودہ مارچ کو یہ تین رو کا ہے جس میں کراچی سے بھرپور طریقوں سے انشاءاللہ اللہ اسلامی بھائی شرکت فرمائیں گے ہزار ہزار اسلامی بھائی شریک ہوں گے آپ تمام بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کے ان نیک بندوں کی سمجھ کے لیے اپنی بخش اور مفرت کی دعا کرنے کے لیے اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ لوٹنے کے لیے اپنی دعاؤں کے استجاب کے لیے, کے لیے اور مستجاب کے لیے اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی آخرت کے لیے آپ اس اجتیما میں بنک نقیز ہو سکے تو شرکت فرمائیں اور اگر آپ بنک نقیز نفیس شرکت نہیں فرما سکتے کوئی مجبوری ہے تو کم سے کم مدنی چینل کے ذریعے اس اجتیما کو ضرور دیکھیے گا اللہ رب العزت اس اجتماع کو فقید المثال عطا فرمائے آمین آمین آمین آمین آمین وما اللہ عامن جزاک اللہ خیرہ دل سے پورا ہوا جب رحمت صلی اللہ علیہ پھر اس کے بعد اگر آئین ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جوابات دے سکیں تو دونوں روم میں موجود بھائیوں میں سے آپ کی گزارش کی کوئی بھائی لے ہینڈ ریس کریں اور نہوڈو کوئی بائک شریف لائیں فرمائیں نا شریف الگ پر بھی حل حل حل اور یہاں ڈائریکٹر آپ یہاں آ جائیں ڈائریکٹر یہاں پال ٹاک پر بھی کوئی بائک کریں